کیا اس گمان میں ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سیر اداد حالت نہ آئی پہنچ انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ آمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد سن لو بے شک اللہ کی مدد کرب ہے